السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ مسجد بورا بیر کراچی <سلام>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 ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فقولوا قبا يصلح لكم اعمالكم ويحسن لكم ظنوه ان يزوج الله ورسوله فمن فاز خيرا عظيما بعد بعده ان اصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره الورد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 قال الله سبحانه وتعالى اعوذ من الشيطان الرجيم بالهمز والهف والنفث بسم الله الرحمن الرحيم انا انذرناكم عذاب قريبا يغورون مروا مطمديا يا يهود وكاهروا يا بھی عذاب کو تع قریب قرار دیا ہے اتنا جرناک تمہیں ڈراتے ہیں عذاب ایک ایسے عذاب سے قریب جو کہ بہت ہی قریب ہو یہ قریب ہونا دو اعتبار سے ایک زمانے کے اعتبار سے دوسرا جگہ کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بھی یہ عذاب انتہائی عدیب ہے لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ ابھی تو قیامت صدیوں بعد قائم ہوگی معاملہ بہت دور ہے لیکن انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہر شخص کی جو موت ہے وہ قیامت ہے مادہ بقت قام القیامت جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی قائم ہو جاتی ہے وہ قیامت کی بھی دو قسمیں ایک مخصوص قیامت اور دوسرا عام قیامت مخصوص قیامت جو ہے ہر شخص کی موت کی صورت میں ہے کیونکہ مرنے کے بعد بھی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 جو سب پر قائم ہوگی تو انا ان ذرنا کو تمہیں ایک ایسے اعزاد سے ڈراتے ہیں تمہارے بہت ہی قریب ہے یا پھر یہ قریب ہونا اعتبار جگہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنت اقرب الجنت اکرم وقت شرا کے نقد بسر ال جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی کتنی ہی قریب ہے جوتے کا تسما ایک ڈیڑھ فٹ کا یعنی جنت بھی ایک قدم کے فاصلے پر ہے اور جہنم بھی ایک قدم کے فاصلے پر جنت بھی انتہائی قریب ہے اور جہنم قریب انتہائی قریبرناکاب القریب ہے ہم تمہیں ایک ایسے الزاب سے ڈرا رہے ہیں جو کہ تم سے بہت ہی قریب ہو اعتبار زمانہ اگر کل موت آ گئی اور اعمال سالحہ کا ذخیرہ نہ ہوا تو یہ موت اللہ تعالی کے عذاب کی پیش نما ہوگی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 یوم یوں گر عمر محتمتی اس دن انسان دیکھے گا اپنی کمائی کو دنیا میں اس کی کمائی تھی وہ اس کے سامنے آ جائے گی دنیا بزرا دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں اگائے گا وہ آخرت میں اپنے سامنے پائے گا اگر اس کے فصل برائیوں پر مشتر ہو رہی برائیوں کے نتائج اپنے سامنے پائے گا اور اگر اس کی فصل اعمال صالحہ پر مشتمل ہوئی تو اعمال صالحہ اپنے سامنے پائے گا ہر شخص اپنی کمائی اپنے سامنے دیکھے گا اور پائے گا وجہ تو حیات ہے جو دنیا نے عمل کیا اس کے سامنے موجود ہوگا کوئی چیز اوچھلنا ہوگا چھوٹا عمل بڑا عمل آ وہ گناہ ہو یا دیکھیا ہوں اپنے سامنے پائے گا کہے گا کہ مار حادر کسان لا دیرتم برا ورا ویرتن اللہ اخ یہ کیسا عمارنامہ ہے اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی تھی وہ بھی محمود ہے اور اگر کوئی بنا تھا چھوٹے سے چھوٹا وہ بھی موجود ہے ہر شخص اپنے احمال کو اور امال کے نتائج کو اپنے سامنے پائے گا اور یہ بڑا ہی نازک ایک لمحہ ہے کہ امال سامنے ہوں گے کچھ خبریں ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نیک امال آگے بھیجے نیک اعمال کی قدر کرنے والا ہے لیکن وہ لوگ جو اپنے سامنے گناہوں کا ڈھیر پائیں گے ماسیگی تھے ہی ماسیگی تھے وہ آج کفی افسوس بنے گے اور حسرت بھرا کلما کہیں گے یاد نہیں تھا نہیں گن دو تو مٹی ہوتا میں انسان نہ ہوتا مٹی ہوتا مٹی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنا حساب شروع کر دے گا حساب کا آغاز جانوروں سے ہوگا حیوانات سے اور اللہ حرب العزت اپنا کمال حد جانوروں پر قائم کرے گا جیسا کہ نبی رسولان کی حدیث ہے کہ حتہ تو باد لاد جمنا منشادل پڑھنا من چند اب عزت سینگ والی بکری سے بغیر سنگھ کی بکری کو انصاف دلائے گا اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سنگھ کی بکری کو مارا ہوگا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 سوچنے کا اب وقت موجود ہے قیامت کے دن کی حسرتیں کام نہیں آئیں گی وہاں تو نیک عمل کر ذخیرہ چاہیے ایک محنت شادہ چاہیے دنیا میں آپ آخرت کے بارے میں سوچیں یہاں آخرت کی پریشانیاں اپنے اوپر قائم کریں جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نو ان میں تم قدیل تم کثیر آرس و جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان دو تمہاری ہنسی بند ہو جائیں اور تم رونے بیٹھ جاؤ اس طرح کی لذتیں بھول جا نیندیں بھول جا اور اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ کر لو مستقل ہونے بیٹھ جائے تمہاری یہ کیفیت بن جائے اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے مرنے کے بعد کے حقائق کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے اور آپ سرا سلم یہ خبر صحابہ کو دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان حقائق علم ہو جائے تمہاری ہنسیاں بالکل بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ تو آج کا رونا نفع دے گا کام آئے گا کل جب قیامت قائم ہو جائے گی اس وقت انسان اگر کہے گا یاد آئی تو یہ کم تو کاش میں مٹی بن جاتا ان جانوروں کے ساتھ اور میرا معاملہ ختم ہو جاتا کہ حسرت اس دن کوئی نفع نہ دے گی آج ایسی خواہش کی جا سکتی ابو دردار ایسے رہنا فرمایا کرتے تھے لو تو شانا روڑ دش میں انسان نہ ہوتا لکڑی ہوتا ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ لیا جاتا اور لکڑی بنا کر جلا دیا جاتا وجود ختم ہو جاتا ہے یہ آخرت کی فکر کی ایک ہے کہ ان پر آخرت کا ایک ہم اور فکر کس قدر تاریخی تھا صرف زبانی جملوں کی حد تک نہیں بلکہ عمل کے ساتھ جب آخرت قائم ہوگی بڑے سے بڑا نیکوکار اپنے اعمال کو حقیر جانے کا دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کی تمنا کرے گا نبی اسلام کی حدیث حد خرا بھجے می یوم الى یوم يوم ایک شخص اگر پیدا ہوتے اپنے چہرے کے بر گر جائے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 وہ تو ایک ایسا دن ہے جس دن جس دن کے منظر کو دیکھ کر جس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ فرد غم میں بوڑھا ہو جائے اتنا کٹھن اور مشکل دن جب قیامت قائم ہوگی فرشتے بھی قرضے محشر کی طرف اٹھائے جائیں گے جو محشر کی سرزمی ہے اس طرف اٹھائے جائیں گے اور سے بھی جب کا منظر دیکھیں گے تو ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحانہ ما مار کا حق عبادت یا اللہ تو پاک کیا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حالانکہ صدیوں کی عبادت ان کے دامن میں موجود مگر یہ قیامت کے وقوع کا منظر ہے اور فشر کے میدان کی حالنا ہے کہ اللہ کی حفاظت میں عمر بھر سجدے میں پڑا انسان اپنے عمل کو حمیر جانے گا اور اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ میں دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا جاؤں تاکہ اس سے بہتر اور زیادہ نیکیاں لے کر آؤں فرشتہ کہیں گے کہ ہم تیرے عبادت خط ادا نہیں کر سکے لیکن جن کے دامن میں محرومی ہی محرومی ہوگی لیکیوں کا قحط ہوگا اور برائیوں کی کسرت ہوگی وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور حسرت اور ندامت میں کہیں گے یا لئی سنی کن تو راوا اے کاش میں بٹی ہوتا ہے مگر اب کوئی حسرت کام نہ آئے گی یہ, یہ یوم الحساب ہے دار حساب ہے جو دنیا میں کھیتی بو کر آئے ہو اس کو کاٹو گے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 مقامات آپ کو بتائی جائیں لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی وہ ہوتا ہے ہمیں تاخیر ہو گئی یہ ٹریفک کی بے اعتداری کی وجہ سے تو ان ایک جمعہ میں یہ بات پوری کریں گے کہ قیامت کے دن لوگ کہاں کہاں, کہاں کس کس حسرت کا اظہار کریں گے اور کیا ان کی تمنا ہوگی تو وہ دن تمنا کا نہیں ہے تمنا کی عمر آج موجود ہے اور تمنا ایک ہی اپنے اندر بسا لیجیے اور وہ اللہ اور کل موقع نہیں ہوگا حسن بصری الحمد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نئی سلی ایمانوں میں تہنی بلا بے تمنی بلا کے ماضر فلقل بصول ایمان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 نہ ظاہری کا بلا کہ ماں باقا پھر الگ حقیقت ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرما دیا وہ دل میں جاگوزی ہو جائے جاگوزی ہونے کا میں نے اس کی پوری تصدیق کرو سچا جانو اسے کا بس الرحمان اور پھر آپ کے جو جسم کے آغاں ہیں وہ دل کے ان حقائق کی پوری تصدیق کرے عملی شکل مثلاً دل میں نماز کی فردیت جاگزی ہو گئی یہ ایک عمل ہے اللہ کا فریضہ ہے دین اسلام کا رکن ہے اللہ تعالیٰ سے مراقات کی ایک سکت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی احساس ہے بہت زیادہ اجر و ثواب کا عمل ہے یہ باتیں جاگزیر ہوں گی اب عمل نماز پڑھے پابندی کے ساتھ سنت کی اتباع کے ساتھ اس پوری لذت کے ساتھ جس سے ان سارے حقائق کی تکمیل ہو یہ حقیقت ہے ایمان ظاہری تمناؤں کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے القیس القی سمندان ہو عامد المود بلاج من ادب نسا ہوا ب تمنا دانا اور لینا عطل مند انسان وہ ہے جو اپنا حساب لیتا رہے اپنے آپ کو جانچتا رہے پرکھتا رہے صرف تمنا سوچے بلکہ جو ایک شرعی میزان کتاب و سنت اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چیک کرتا رہے پرکھتا رہے احتساب کرے اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئے یہ ایک عقل مند انسان ہے اور اس کا کردار ہے پر آجز من اتباج بنا اور آجز ایک احمق اور بیوقوف انسان کم عصل انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کا پیروگار بن جائے اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو اپنا کر بیٹھ جائے اور اللہ تعالی پر تمنائیں قائم کر لیں یوں بڑا غفور ہے اور میرے لیے اچھا ہی ہوگا یہ اچھا ہونے کے لیے قاعدہ اور قانون ہے اور وہ اللہ کی ہدایت ہے اس نظام کو قبول کرنا جو خالق کائنات نے بنایا اور اپنے انبیاء کے ذریعے اپنی خلق تک بھیجا وہ اخبی نجاح کی اساس تو یہ ایک اقل مند اور بیوقوب انسان کا فرق ہے اقل مند انسان جو ہے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 روز افزو اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار ہے اور اللہ پر تمنا باندھے بیٹھا ہے تو یہ آج وقت ہے عمل کا جدوجہد کا اخروی کامیابی کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا ورنہ جب دیامت قائم ہو جائے گی پھر کوئی حسرت کوئی ندامت کوئی تحسر کوئی تمنا کام نہ آئے گی وہ سراس رحصان کا دن ہے اور یہ دنیا جو آفرت کی کھیتی ہے جو یہاں ہو کر جاؤ گے اسی کو کاٹو گے اور وہی نتائج آپ کے سامنے آئیں گے جن کی سزا جن کی جزا انسان کو حاصل ہوگی اور لا محالہ حاصل ہوگی پھر کوئی نظامت کوئی حسرت کام نہ آئے گی تو انسان سیامت کے دن کیا کیا حسرتیں کرے گا اور کس طرح اظہار ندامت کرے گا پرانے باقی چھ سات مقامات ہیں تو انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو بتائے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گے ہم اس دنیا کو دن دار العمل قرار دیں اپنا احتساب کرتے رہیں اور ایسے اعمال شروع کر دیں جو کل کام آنے والے ہیں توفیق و بید اللہ تعالی اقول قولی حضرت بستغفر اللہ علی الگ وآخر دعوانا الحمد لله كبراء